اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے مجرموں کے سرغنا کیے کہ اس میں داؤ کھیلیں اور دیا ہے ناؤ کھیلتے مگر اپن ان پر اور انہیں شورن ہیں